اور کیا وہ جوزمے کے مالکوہے کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتن ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوہے پر افت پہنچا اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ سنتی